بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو خبردار کر دو قال قوم انی نذیر مبین انہوں نے کہا کہ بھائیوں میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں ان واتقوه کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو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 وہ تمہارے گنا بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا فرمائے گا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی کاش تم جانتے ہوتے انی دعوت و جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا قدم یا دم دع فرو لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے او ان کل جاؤ تم لتاؤ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 ثم انی دعوتهم جہارا پھر میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا رہا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا پھر علانیہ بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا فقلت استغفر ربکم انہو کان غفارا پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا ان بنی نجال اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا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 المتر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں جس سے روجا اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے واللہ من الارض نباتا اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا ہے ثم فيها اخراجا پھر اسی میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا جالل کم البی سو اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا منها سبلا فجاجا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرونی آخر میں نور نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسو کتابیں ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا مَكْرًا كُبَّارًا اور وہ بڑی بڑی چالے چلے سویا اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نسل کو کبھی نہ چھوڑنا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا اور اے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے مما اغرقوا نَارًا